بسم اللہ الرحمن الرحیم شہداء کرام کے اہل خانہ پر ظلم شہداء کرام کے اہل خانہ کی خدمت پیچھے رہ جانے والوں پر کس قدر ضروری ہے اور مجاہدین کی ماؤں اور بہنوں کی حرمت کا لحاظ مسلمانوں پر کس قدر لازم ہے اس کا علم قرآن و سنت پڑھنے والا ہر شخص رکھتا ہے ہم نے اپنی ناقص بساعت کے مطابق سینکڑوں شہداء کرام کے گھر مہانہ خرچہ بھجوانے کا انتظام کیا تھا الحمدللہ اس انتظام کی برکت سے بہت سارے گھرانوں کے چولوں میں آگ جلتی تھی اور بہت سارے پر نور بڑھاپے سکون پاتے تھے اب جب کہ حکومت نے اچانک شب خون مار کر سارے نظام کو دھرم بھرم کر دیا ہے مگر ان گھرانوں کی فکر لاحق ہے آج یکم جنوری ہے اور اسی دن ان ایمان والوں کی طرف منی آرڈر روانہ کر دیے جاتے تھے اب معلوم نہیں کیا ہو رہا ہوگا سنا ہے کہ گتفاتر کو تہشنس کر دیا گیا ہے اکثر کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی گرفتار ہیں اور مجھ سمیت تمام گرفتار شدگان کو ملک دشمن قیدیوں کی طرح ہر طرح کے بیرونی روابط سے کاٹ دیا گیا ہے یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے اسلام اور ملک کے تحفظ کے لیے اپنے قیمتی لہو کا نذرانہ پیش کیا آج ان کے اہل خانہ کو بھوکھا مارنے کا ظلم کیا جا رہا ہے کاش بڑی تنخواہیں لے کر سرکاری گاڑیوں پر اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم گاہوں میں بھجوانے والے لوگ صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام کس قدر سخت ہے